بس ملا وحمان وحی جميعا ولا وشم والشمس اشتركوا في القناة Let's شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الفلام راب الف حدل متقلامی یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام میں خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو ادا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا یا ایلو اللہ انتاقوا اللہ حفقت قائل و لکا موتنا إلا وقت مسلمان یا ایلو انہا ستاقوا ربکم اللہی خلقكم من نمس واحدا و خلق منا زوجنا منہ رجالا من کثيرا من الذي تساءل نبی والرحام ان اللہ مجانا علیہ الرحیب یا ایلو اللہ انتاقوا اللہ و قولا سجیدا تسلح لكم اعمالكم یا نوجوان <تصفح> مصنوعہ کے بعد میں نے سوریہ پخی ایک طویل آیت کا وہ ٹکڑا ہے محمد کو اور یہی ٹکڑا کلم دوسرا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اس ٹکڑے میں اللہ تعالی نے آپ کا تعلق ہے ایک تو آپ کا نام بتایا گیا دوسرے آپ کا منصب بتایا تیسرے یہ منصب کس نے دیا اس کا ذکر نام آپ کا ہے محمد عہدہ اور منصب کیا ہے جس عہدہ اور منصب پر آپ کو فائز کیا گیا وہ ہے اشارہ اور یہ عہدہ کس کی طرف سے ملا اللہ تو اس میں آپ کا نام بھی ہے آپ کا منصب بھی ہے اور منصب کس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ کی پیدائش مکہ میں محمود پاشفل کی مصری جو علم ہے کمائے وہ اسی نو ربیع الغلی کی پیدائش جس وقت آپ کی پیدائش ہے اس وقت صبح سالی کا وقت تھا اور مکہ میں اس وقت چار بج کر کے بیس منٹ آپ سکے سکن پیدائشی یتیم جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے باپ عبد کا انتقال ہو ہوئے یعنی آپ پیدائشی یتیم سے کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے احوار و مشکلات سے عملی طور پر بخوبی واقف اور انتقال ہو اگر اللہ تعالی نے کو دور پر بنا دیا. کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو کوئی بھائی پیدا نہ ہو اس طرح کوئی آپ کے مسیح ہونے کا دعوے دار نہ دا. ہو یتیموں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا لوڑیوں کا طبقہ غلاموں کا طبقہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں بھی وسیع اور حضرت عالی کی تعریف کرواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا دیکھو نماز سے اور, اور لوڈیوں کے, کے ساتھ غلاموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا آپ ایک عمل سے واضح ہے حدیث حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کیا کر رہے ہیں بات ہے بابوا کا با سلام راوی حضرت سلمہ جو اپ زوجہ مطہرہ ہیں سے ہے واقعہ میں سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فی بیتہ فدعوا صيفہ له اقم فرضع حسلم في في في آپ ہاں میرے گھر میں تھے میری ایک لوڈی تھی لوڈی آپ سے آواز آواز سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ہے حضرت گھبراتے تھے پردے کے پاس آئی فقا بت سلامت جب پردے کے پاس آئی کہ آپ لوڈی کو آواز دے رہے ہو اور لوڈی آواز کو سن کر کے بھی نہیں آ کیا بات ہے دیکھا دی سنی نسلما آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ میں فرمایا لہگا اگر قیامت میں पकड़ का और कयामत में अगर गिरफ्त का मुझे डर न होता तो मैं तुझे इस विश्वास को मारता कितनी बड़ी होती है और उससे मारने पर आदमी को कितनी चोट लगती है अंदर लगाया जा सकता है नबीम सौटी को मिस से मारना भी गवा قیامت کے دن اگر گرفت کا فون نہ ہوتا تو میں مجھے اس میں سواستا لوڑیوں کے تارموں سے آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلاموں اور لوڑیوں کے ساتھ کس طرح اس سلوک کرواتے غلاموں اور لوڑیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ اور حا ہے حرمر فرماتے ہیں جو عورتوں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے مزدوروں کا طبقہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تعلق سے ارشاد ماجہ شریف میں ہے اور امام ابن سے برف کتاب الحمد میں رہا ہے روایت کس طرح مزدوری پسینہ پسینہ نے <reinforced> تو کہتے ہیں کہ جامدار کے اندر میرا آنا ہوا سعید صاحب نے ایک کیا کہ مدراز کے اندر ایک کی وہ صاحب دینی قطب کے مقابلے کے کافی شوہین تھے آفس کے جب بھی آپ ہاسی ہوتے تو وہ دینی کتب کے مطالعے مسئلہ گئے ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اچانک ان کی نگاہ اسی حد تک جو عبداللہ سے آپ کے لائبریری کر دی کہ مزدور کا پسیینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی ہے ٹھیک ہے غور کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا फैक्ट्री के मैनेजर से राबका बाहर किया और कहा कि आज से मजदूरों की मजदूरी डेली देनी है जबकि उस वक्त फैक्ट्री का उसी यह था कि हफ्ते के मजदूरों को उनकी मजदूरी उनकी उजरत दी जा थी मैनेजर ने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो कंपनी के کے لیڈر نے رابطہ قائم کیا اور وجہ دریا کہ پہلے کچھ ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی اب ڈیلی مزدوری کا حکم کیوں دے دیا گیا کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ رہی سر اور اس کا ترجمہ اس کا مقبوف پڑھ کر کے سنا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان کی یہ حدیث کی مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے گا یونین کا لیڈر دبتہ سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ حدیث اس کے ذہن میں پوجتی رہی اس یہ سوچا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو وہ آدمی کی کتنا سوچا اس نے سیمت نمبارا کرنا شروع کر دیا تین ماہ کے درسلام اور چھ ماہ کی کوششوں سے تقریباً ستائیس آدمیوں سے آپ نے مشرف اللہ تعالی نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنایا جس کے بارے میں اللہ تبارک نے اتنی بڑی بات کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں ایک اور آپ کو, کو اتنی بلندی پر لے گیا اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل کرے اور ہم نے اپنے پاس بلا کر کے حاصل کرا جس کی عظمت کا یہ حال ہو دوسری طرف اس کا کے ساتھ حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں توازو دیکھتے ہیں تو حیرت پہاڑ آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہیں تو آپ بچوں کو سلام فرما دیتے بچوں کو آپ سر عورتوں کی مجلس کے پاس سے آپ گزرتے تو عورتوں کو سلام فرما دیتے ہیں کوئی صحابی اگر آپ کو اپنے گھر بلا تو آپ اور اس کی دعوت کو قبول کرتے کے اس کے گھر چلے کوئی تٹبر نہیں کوئی فخر نہیں کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی انتظاری کا اظہار کرتے تھے کوئی آیا اور آپ کی آپسائی اور انتظاری دیکھ کر बैठा। इतना दिन शांत होते हुए आप इस तरह बैठे हुए थे कि आने वाले ने जब आपके अंदाजे नशस्त्र को देखा पैसे के अंदाज को देखा तो दहशत जब हो जाता आपने उसकी तसली के लिए घबराया फिर मुझे देखकर क्यों घबराया मैं तो उस औरत का बेटा हूं اخلاقی اور ابھی تو معمولی تاریخ کے لیے آپ کے اندر اللہ کے اوپر ہاوی ہیں اس کی تفصیل ح جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت حضرت سال شام کہتے ہیں کہ میں امنی حضرت رضی اللہ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرمایا آپ سے یہ کہا کے وقت ابو بک رضی اللہ تعالی والد ابو بہا نابینا ہو گئے تھے ضعیف اور ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے آپ نے کہا آپ نے کیوں کر لی تھی آپ تو اتنے کمزور ہیں آپ کی بینائی چلی گئی ہے مجھے آپ کی ضرورت میں آگے اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکا فتح کو چھوڑے ایک فاتح کی شان دیکھ رہا ہے فاتح کا انتظار دیکھ رہا ہے آپ کی ساری آپ کے انتظار ہے ایک فاتح اس طریقے کا ہوتا ہے فاتح کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے کے احساس کیا تھا کہیں میں نے اصلاح کی تین قسمیں پڑھی تھی جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کری مانا اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیم اخلاق ہسنا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلا دی آپ نے بدلے میں سب چائے پلا دی. یہ ہے اخلاق حسین ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا یہ اخلاق ہسنا اخلاق اور دوسری جس میں اخلاق کے کریمان اس نے آپ کو چائے نہیں پلایا آپ نے اس کو چائے پی اس نے آپ کے ساتھ دوسرے سلوک نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ دوسرے سلوک کر دیا یہ ہے اخلاق کے کریمان اور ایک آدمی آج جو ہے حایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے आदमी ने आग रोशन की अब आग रोशन हो जाने के बाद रेकने वाले कीड़े अशरकॉ और परमाने फराश रेक لوگ آگ میں گر رہے ہو और آگے بڑھتے تھے میں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا اس سے آپ کے اخلاق حسنا اخلاق گریبانہ اخلاق اسیما اور اہم تھی رائے کا پتہ چاہیے ایک ہی اور میں آپ کے سامنے پیش کر تاکہ بات سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں حضرت حضرت ابو بکر سامو نبی کریم صلیم یہ دیکھ رہے آدمی ابو بکر کو میرے بار کو پوری پوری دے رہا ہے ابو بکر کے نبی مسکرائے حضرت فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہ تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یہ اور یہ حکم سننے کے بعد رانی کہتے ہیں تمام صحابہ میں سے ہر ایک اپنے کانٹے کو اپنے بھائی کے کانٹے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے تدب کو اپنے بھائی کے تدف سے ملا کر کھڑا ہو جاتا اس اقرائی سے یہ کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور ایک خاص حالت نماز کی حالت میں نماز کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھ ویسے ہی آپ نے اس پر خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا آم طور پر ایسا نہیں ہے ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے कि आप सलमे से में है हजरत के लिए हो आपने पड़ाव उठा दिया और आपको बहुत हल्की फुल्की थी गजाब उठाकर रख दिया गया और हजरत भी रवा अगले पड़ाव پہ سب لگائے سبق مسلمانوں کے کے لیے کہ ایک طرف وہ عقائد کے محاذ کو پوختہ کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی محاذ کو پوختہ کرے اخلاقی میدان کی مدد نہیں اور آپ کو یہ طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گا اخلاق کی کیا کمروں کی اسلام میں آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حصے ہیں رقم اللہ رسول اللہ کی حیات میں رسول اللہ میں تمہارے لیے اس ہے ایسا زندگی کا تذکرہ نہیں کیا ہے لوگ رسول صلی اللہ کی زندگی میں ایسا رجمہ کرتے ہیں جب تمہارے حیات اللہ اس وقت تمہیں سنا قابل بہت بڑے جگہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ سراج منی یا دائی مل کے ساتھ ساتھ سراج लेगा चौराहा होता है वहां ट्रेफिक सिग्नल लगा हुआ यह सिग्नल बताता है कि ट्रेफिक को कब रुकना है कब रखना होना है अगर यह ट्रैफिक सिग्नल न रहे तो फिर हादसा के कभी इम्कान जुटे कभी यह ٹریفک سگنل پر کھڑا बताता جو कि دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو کس طرح جانا ہے ایسے بھی جناب محمد ٹریفک سگنل کی طرح ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت تو کس راہ کے اوپر جی یہ جنت کا راستہ ہے یہ جانوں کا راستہ ہے ندیاں انسانیت کس طرف جا رہا ہے اسی کہ کس طرف لوگوں کو جانا ہے اور کس طرح اور کب لوگوں کو دائی اللہ کے ساتھ سیراجی مندر آیا دائی کی یہی سفت ہونی چاہیے دائی اللہ کی بھی یہی سفت ہونی چاہیے ی وجہ سے اسے باب تفہیل سے لایا گیا ہے نہ کہ محمود جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں جبکہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا نہیں کر رہا ہے تو باب تفیل کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تقسیم کی ہے یعنی جس کی قابل کا نام نام اس وجہ سے سالت کے ساتھ چھوڑ کر کے آ گیا تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں نام آپ کو بتا کوئی مرزا غلام کہ میں رسول بھی آپ ہیں اور نبی اور رسول ہی نہیں گیا خاتمہ نبی ہیں آپ کو محبت ختم ہو چکا ہے اب آپ کا کوئی نبی آئے بات نہیں ہے ما کانا محمد اب آشا دن کا نبی اب متن نے کسی کی بات نہیں ہے بلکہ اب خاتم نبی عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبی کا ایک واقعے کے سیاحت میں ہے واقعہ چل آ رہا ہے واقعہ کیا ہے کہ زیر جہش کا نکال انگی معاملہ طلاق اور ممتشم دونوں کے درمیان طلاق اور زیر اور زمانے کا یہ بیٹا حقیقی بیٹی کی طرح ہوتا ہے اور اس کی بیٹی حقیقی کی اب دونوں کے درمیان خراب ہو گئی ہے نا تو فرق بات بتا سید اور نہ کہا زید نے اپنی حالت پوری کر لی دونوں کے درمیان خراب ہو گئی ہے تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے یعنی آپ سے نکاح کر کرے یہ رسمِ تکمیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا اس رسمِ چاہلیت کو رسمِ پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی और इस तरह बहुत बहुत सारी वो साथ हुए। तो इस के में के शादी करेगी नवजुद्ला आपके साथ में महाराज मोहम्मद इसलिए अल्लाह की तरफ से इस मनसब को ऊपर साहिश किया जाए तो मनसबे बोया के सवाल आपकी होती है बात अल्लाह का बात होती है अगर आप मनसबे प्लेटफॉर्म से बोले लेकिन मोहम्मद आदमी तस्लीफ भी कर सकता है अधिकारी कर, कर सकता है दलील दली। بڑی مترو میں بوسی بری نہ مترو میں تک فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا راجعتی ہی قال يا رسول اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ شادی ہوتی تھی باقی ہے اس کو حضرت نے کالی ہیں اب اللہ تعالی نے دیا ہے تو میں اب ان کے نکال لے حضرت حضرت چونکہ ایک پتھر ان کے ساتھ رہ چکے تھے محبت ہو گئی تھی بہت روتے تھے مدینہ کی کمی जिस गली में गली और रोते रहते और गाड़ी के ऊपर बैठे ताजु नहीं होता अलिया ताजो तुम्हें ताचू नहीं होता कि वो इस बरी से करता है और तुम्हें ताचूक नहीं होता कि बरीया इतनी मुद्दत इतना नफरत तो हजरत अब्बास ने कहा माता کرنا کو بلا کر کتنا دیکھ رہی ہو تمہارے بچے بہت پریشان ہو رجوع کرو کہنے لگی اب تک میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں اللہ کا مشورہ نہیں اگر وہ بول رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی کو اور دی جا سکتی ہے آزادی اپنے جو اسلام میں اور بحث کرتے ہیں سلام دکھاتے تو چونکہ یہ بات آپ نے بشہری میں دوسری دلیل واقعہ اسی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مروق یلقحا فقال لو لن تفعل بذلك فقال شيسا فمرت فقال مال نتلو قالوا قد کذا و کذا ان تم عالم میں امور دنیا تو اگر مصیف کتاب فسادی حضرت امام مصیف سدی صاحب کو کتاب حضرت عصر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کیا, کیا ہوا کی تو, ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا ایسا کرتا لیکن इन पर पर भागने लगता है झुक जाता है और सुबह हो जाती है तो आदमी को पहचानने में किसी चीज को शराब्त करने में आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती अच्छी तरीके से उस चीज की शनात कर लेता है ऐसे ही अल्लाह तबारा ने इसी वजह से बंधन किया था झूठने वाले सितारे की कसम खाई के सारा झूठता है तो सुबह की तलीफ देता है शुरू की कुछ देता है और शुरू के अंदर हर चीज बाधा हो जाती है میری کتابی زندگی کے کسی ورات کے اوپر تم گلی رکھتے کہ سکتے ہو کہ ہمارے کسی آئے میری زندگی کا ورات روشن ہے میری زندگی کے کسی پہنے کو پہنے کو پہنے کو پہنے کو پہنے کو سکتا میری پوروی زندگی کے بارے سامنے ہیں اور فالا تکیلوں تمہارے پاس اطلی نہیں ہے صبح کی روشن میں چیز نہیں کیا ایسے ہی رہا نہیں ہے مازالہ صاحب ہمارے یا آیت کریمہ آپ کی پوری حیات کو آپ کی پ جب تک سچائی نہیں ملی تھی تب تک آپ نہ تو شرک کے ہوئے نہ کسی اخلاقی خرابی سچائی مطلب کی السلام علیکم ریٹ